اور ہم نے اسے خوشخبری دی اس کی کہ غیب کی خبریں بتانی والا نب ہمارے قرم خاص کے سزاواروں میں